قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ياتي على الناس زمان لا يبقى فيه الاسلام الا اسمه ولا يبقى فيه القران الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أدين السماء تخرج منهم الفتنة وفيهم تعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضرات علماء كرام معزز هاذرين الله رب العزت كي فضل كرمه اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو دین کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت کے کام سے جوڑ دیا ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو قبول کرنا عزیز ساتھیوں آج مدارس کی تعداد پہلے سے کئی سو گنا بڑھ چکی اور مدارس میں پڑھنے والے طلبا کی تعداد بھی ہزاروں کے ہنسوں کو پار کر چکی لیکن مدارس بھی بڑھ گئے طلبا بھی بڑھ گئے مگر فارغ ہو کے نکلنے والے افراد میں سے کام کے افراد کی مقدار گھٹتی کی جا رہی پہلے مدارس بھی کم تھے پڑھنے والے بھی کم تھے لیکن جو فارغ ہو کے نکلتے تھے وہ آفتاب و مہتاب بن کے دنیا کے گوشوں میں چمکتے تھے آج طلبہ کی تعداد بھی بڑھ گئی مدارس کی تعداد بھی بڑھ گئی لیکن فارغ ہو کے نکلنے والے کام کے لوگ برابر گھٹتے جا رہے ہیں حتہ کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر کسی عظیم اور پرانے ادارے کو شیخ الحدیث کی ضرورت ہے تو سالوں گزر جاتے ہیں اس منصب کے اہل عالم کو تلاش کرنے میں لیکن اس منصب کا اہل آدمی نہیں ملتا کیا وجہ ہے اس کمی کی کیا ہم اور آپ اگر اس کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو کون فکر میرے ساتھیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی کمیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے ہم اپنی خصولیابیوں اور کامیابیوں کو نظر میں لاتے ہیں اور جو کمیاں ہم سے ہو رہی ہیں ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں سدھار پیدا ہونے کی امیدیں بظاہر نہیں ہیں میں بھی ایک مدرسے کا ایک فرد ہوں اور آپ بھی مدرسے سے جڑے سب سے اہم چیز ہمارے اور آپ کی ذمے یہ ہے کہ ہم مدرسوں کے کام سے لگیں دعوت و के से کے کام سے لگیں काम و نصیحت کے کام سے لگیں تصنیف و تعریف کے کام جس کام سے بھی لگیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج علما کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کی نیتوں کے اندر پھنسا ہے اور یاد رکھیے نیت درست ہوگی تو آپ کا ظاہری کردار بھی درست ہوگا جیسا کہ عرب کا ایک مقولہ ہے انسان کا باطن درست ہو تو اس کا اثر اس کے ظاہر پر کرتا ہے اب ظاہر عنوان الباطن اور اگر باطن درست نہیں ہے تو ظاہر کے اندر پوریاں پیدا نہیں ہو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست ہیں ہم مدرسے میں ہیں ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں مقصد کیا ہے ہم جلسے میں گئے بیان کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی گئی مقصد کیا ہے ہم تبلیتی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور بستر اٹھائی ادھر ادھر جا رہے ہیں مقصد کیا ہے یاد رکھیے علماء کرام کو سب سے بڑا نقصان شیطان کے ذریعے سے اگر پہنچتا ہے تو وہ فساد نیت کی شکل ہے اور ہم اس سے نہیں بچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو درست رکھنے کے لیے علماء کو سب سے زیادہ متنوع کیا اور وجہ اس کی یہی ہے کہ شیطان اس راستے سے علماء کو ناکام اور برباد کرنا چاہے تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ہر موقع پر اپنی نیت کو چیک کر کے اپنے کاموں کو انجام دیں گے انشاءاللہ ہر کام کو کیجئے اور اسی مقصد سے کیجئے کہ اللہ کے رضا کے سوا میرا کوئی ارادہ نہیں آپ نے وہ حدیث شریف پڑھی ہوگی جگہ جگہ روایات حدیث کی کتابوں میں اس روایات کی روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے شہید کو پیش کیا جائے گا مالدار کو پیش کیا جائے گا عالم کو پیش کیا جائے گا عالم وہاں میں آئے گا اسی وجہ سے کہ تم نے دین کے کاموں کو تو انجام دیا لیکن یہ بتا تیری نیت کیا اور اسی پر پکڑ ہو جب بھی وہ حدیث شریف نظر سے گزرتی ہے تو ہمیشہ دل کاپ جاتا ہے کہ پتا نہیں کن لوگوں میں شروعات اس لیے ہمیشہ اپنی نیت کو صاف ستھرا رکھو اور جیسا کہ علماء نے کہا ہے کام کو انجام دیتے ہوئے تین مرحلے ہیں جن میں بار بار نیت پر فوکس کرو نمبر ایک کہتے ہیں کہ نیت کو درست کرو قبل العمل کام شروع کرنے سے پہلے سوچو یہ کام میں کیوں کر رہا کام شروع کر دو اللہ تیرے لیے کر دا. بیان کے لیے جاؤ اے خدا صرف تیرے بندوں تک تیرے احکام کو پہنچانا میرا مقصد ہے اس کوئی مقصد میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں صرف دین کی نشر و اشاعت میرا مقصد ہے اس کے کا کوئی مقصد قبل العمل اور پھر نیت کو درست کرو خلال العمل کام کرتے کرتے جب آدھا ہو جائے تو سوچو کہ میں نے یہ آدھا کام کیوں کیا ہے اور بقیہ انجام کیوں دوں گا اور پھر تیسرے مرحلے میں بعد الفراغ من العمل کام سے فارغ ہو کے پھر سوچو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا جب انسان کی نیت درست ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے فتوحات اور کامیابیوں کی راہیں کھلیں گی اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ مسلمان اور عام امت کے لوگ دمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہیں جین سے دور ہیں لیکن جو عالم صدقے نیت سے آج بھی کام کرے اس گئے گزرے دور میں بھی امت اس کو آج بھی اپنے سروں پر بٹھانے کے لیے ہے خلوص نیت میں یہ قوت ہے کہ دل خود بخود کھینچتے چلے آ اور خلوص نیت نہ ہو آپ کیسے ہی نامہ مولانا ہوں آپ کے اندر بڑے بولنے کی طاقت ہو اور آپ کا آپ کی صلاحیتیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں لیکن خلوص دل نہیں ہے تو ایک دم سے تو لوگ متوجہ ہوں گے لیکن آپ دیکھو کہ خود بخود دلوں کا پر پردہ پردہ چلے گا آج جو تھے لوگ وہ کل نہیں ہوں گے کل جو تھے وہ پرسوں نہیں ہوں گے پرسوں جو تھے وہ اور لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے چھوٹ تیرے دل میں سیاہی میری نیت درست اس لیے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنی نیتوں کی فکر دیتی. اور نیت کی فکر جس نے کر لی کامیابی اس کو حاصل ہمارے بزرگوں کی خصوصیت تھی کہ ان کی نیت درست تھی <تصفح> <تصفح> میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک طرف حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تھے دوسری طرف حضرت مولانا الیاس ملک کی آزادی کے دو بعد دونوں کے نظریوں میں وہ فرق تھا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے حضرت شیخ الاسلام علیہ الحمد کہتے تھے ملک تقسیم نہ ہو اس پورے بر صغیر کو ایک ہی ملک بنا کر کے رہو گے تو تمہاری طاقت بڑھتی چلی جائے اس لیے پاکستان نہیں بننا چاہیے مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کہتے تھے نہیں پاکستان بنے ایک مسلم ملک وجود میں آئے گا اور بقول جنا اور ان کے ساتھیوں کے کہ وہاں اسلامی نظام ہوگا تو بننا چاہیے حضرت فرماتے تھے کہ جو اسلامی نظام کا اعلان کر رہے ہیں ان کے جسم اور شکل و صورت کو دیکھو جب وہ اپنے دس فٹ کے جسم پر اسلام نہیں نافذ کر پا رہے تو پا ایک ملک پر اسلام کیسے نافذ کر رہے ہیں یہ اختلاف تھا دونوں اے اے اے لیکن دیکھو کیا تھا حضرت مولانا اللہ صاحب علیہ الرحمان ایک پروگرام میں تشریف ہی ہو ہے. لوگوں نے وہاں کہا کہ حضرت جتنے لوگ آپ کے جلسے میں آئے ہیں یہ سب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحیم اللہ کے مخالف اور ان میں سے باب لوگ ان کی شان میں گسافیاں بھی کرتے حضرت تشریف لائے بیان شروع کرنا اور جو جملہ کہا وہ سنانا چاہتا ہوں فرمایا دیکھو مولانا مدنی کی سیاست میری سمجھ میں نہیں آتی میں نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ پاکستان کی جو مخالفت کرتے ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ آدمی مخلص ہے اور جو کام کر رہا ہے وہ صحیح نیت سے کر رہا ہے اس لیے جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اپنی قبر میں انگارے بھرے یہ کیا چیز دیکھو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آدمی کہ بھائی یہ کیوں پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں لیکن خلوص نیت کا اعتراف ہے کہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ مخلص ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے لیکن جس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں ہم مخالفت کریں گے کیونکہ ہم ان کی بات نہیں سمجھ رہے لیکن ان کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ وہ مخلص ہے جب آپ کے اندر خلوص پیدا ہوگا تو آپ کے مخالبین بھی آپ کا اعتراف کرے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کے پھر بھی وہ آپ کو برا کہنے سے بچیں گے آپ کا اخلاص ان کے دل و دماغ پر آپ کا رعب پیدا کرے اور جب خلوص نہیں ہوگا تو کچھ بھی کر لو مول صاحب کو کامیابی نہیں ملے گی حضرت شیخ زکریہ علیہ رحمہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں خلوص سے نیت کا دیکھو خلوص سے کوئی کام کرو گے محد اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کام اگر بظاہر صرف داری سے تعلق رکھتا ہوگا تب بھی خدا اس کا اجر عظیم آپ کو عطا کر حضرت شیخ الحدیث صاحب بنواتے ہیں کہ سہارنپور میں کانگریس کا جلسہ اور رہا تھا آزادی سے پہلے کی بات ہے اور دیوبند سے ہمر شیخ الاسلام تشریف لانے والے تھے اعلان تھا مولانا مدنی آئیں گے مولانا مدنی آئیں گے حبر شیخ کہتے ہیں میرا تو تعلق سیاست سے تھا نہیں تو میرے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا حضرت جلسے میں تشریف لائے اور غیر سیاسی جلسہ تھا کانگریس کا جلسہ حضرت جلسے سے فارغ ہو کے بارہ بجے شیخ شیخ الحیض صاحب فرماتے ہیں کہ میں مطالعے میں مصروف تھا مجھے اپنے زینے پر چلنے کی آواز آئی بارہ ساڑھے بارہ لگ رہے تھے تیزی سے کوئی زینے میں چل جایا جا دروازہ کرتا تھا میں جلدی سے اٹھا میں نے دروازہ کھولا پوچھا کون تو بہت سے آباد آئی حسین احمد نے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور حضرت اندر تشریف لیکن شیخ آگے کیا کہتے ہیں وہ سننے کی بات شیخ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام جب میرے کمرے میں داخل ہوا تو میرا پورا کمرہ نور سے روشن ہو اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ شخص ایک سیاسی جلسے سے آ رہا ہے سیرت کا جلسہ نہیں تھا کسی مدرسے کا جلسہ نہیں تھا اسلام معاشرہ کا جلسہ نہیں تھا یہ شخص ایک سیاسی جلسے سے آ رہا ہے لیکن میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کمرہ منور ہو گیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سیاست بھی کرتا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ دا. صرف اپنے رب کو راضی ہے صرف قوم و ملک کی خدمت جس کے سوا کوئی معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کامیابی کی دہلیز تک پہنچا اس لیے میری پہلی گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر خلوص کو پیدا کیجئے بلاحیت کو پیدا کیجیے اور جو کام کرو صرف رب کی رضا کو اور پھر یہ مت دیکھو کہ کون میری تعریف کرتا ہے کون میری برائی کرتا ہے کون مجھے اچھا کہتا ہے کون مجھے برا نہیں مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے نہ آپ کی اچھائی اور واہ واہ میرے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے نہ آپ کی ہائے ہائے میرے لیے کوئی حیثیت نمبر دو ہم اور آپ ایک ہی کشتی کے سوال ہم آپس میں ایک دوسرے کی کمزوری کو جانتے ہیں دوسری چیز جو علماء کے لیے آج سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح کے شام تک پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں مجھ جیسے لوگ کبھی یہاں بیان نہیں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں اور سال ہر جگہ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں تو دماغ آسمان پر کرنے. تو دوسرا کام ہمیں کیا تھا؟ ہمیں صبح شام اور دنوں رات کے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط آج تنہائی میں رب کو یاد کرنے کا تصور علما کے ذہن سے مزبید. کتنے لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں میرے دوست یہ تنہائی کا تعلق جو ہے یہ بڑا عظیم تعلق ہے انفرادی طور پر اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو کبھی وہ خدا کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا اس کی حفاظت سے دور نہیں رہ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت ذکر فرمائی ہے اور علماء اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو کون کرے گا حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ سات لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک فرماتے ہیں وہاوت ہو وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں جاتے کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ امت کا مقتدہ تو علماء کا طبقہ ہے ہم اور آپ اگر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے والے نہیں بنیں گے تو کرے؟ اور ایک طبقے کی طرف سے یہ بات چلائی جاتی ہے اور میں اس کا شدید محال صاحب اجتماعی کام انفرادی کاموں سے زیادہ ہے جب تک انفرادی محنت کر کے تو اپنے اندر کو نہیں بنائے گا اجتماعی کام میں تیری ذات سے کوئی اثر پیدا نہیں تو اپنے اپنی ذات کو تو بنا اپنی اپنے اوپر تو محنت کر تو اگر اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو نہیں بنائے گا تو تو جہاں جائے گا تیرے ساتھ خرابیاں تو جائیں گی خیر نہیں ہے ہمارے اقابل نے محنت کر کے بیس سال پچیس سال تیس سال تنہائیوں میں رہ کے اپنے آپ کو بنایا اور جب وہ مقتدا اور پیشوا بن گئے تو خدا کا حکم ہوا کہ نکلو اب میری مخلوق کو سدھار ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتے علامہ مولانا اور شیخ الحدیث بن کر کے مجلس سارائی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے جڑے ارے تو, تو اللہ سے جڑ پھر لوگ خود بخود تو سے جڑیں گے تو خدا میں جڑتا نہیں وہ چاہتا ہے لوگ مجھ سے جڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں آج یہ فتنہ عام ہو رہا ہے ہر مول یہ چاہتا ہے کسی شیخ کی خلافت مجھے مل جائے خلافت کیوں مل جاتے اس لیے نہیں کہ میرا تعلق اپنے رب سے جڑے نہیں خلافت میرے نام کے ٹائٹل کے ساتھ جڑے گی خلیفہ بنا تاکہ میں بھی لوگوں کو بیعت کر کے اور اپنی خانقاہ جما سکوں اللہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اللہ ہمارے باطن کو دیکھتا اس لیے میرے دوستوں ہمیں اپنے رب سے اپنا خفیہ تعلق بڑھانا چاہیے ہمارے اقادب نے محنت کر کے اپنے رب کو راضی کیا اور اپنا انفرادی تعلق اپنے رب سے بڑھایا پھر اللہ نے ان کی ذات کو فیض کا مرکز بنایا اور تشنگان علوم نبوت ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. ہم بھی تھوڑا سا وقت نکالیں میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے لیے پڑھائی کے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں نہیں آپ کے جو آرام کا وقت ہے اس میں سے تھوڑا سا نکالے اور تنہا ہو جس میں کوئی آپ کو نہ دیکھے کیونکہ کسی کو دکھانے کے لیے تو اللہ کی ضربے لگانے والے بہت ہیں ہاتھ میں ہر وقت ہے جہاں جا رہے ہے بہت بھائی تصویر تیرہ اور تیرے رب کا ایک خفیہ تعلق ہے حلق کے سامنے کیوں تصویر گھماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ علماء کو ان باتوں سے بچنا چاہیے تنہائی میں اپنے رب کو گھماتا اور گر گرا کے پکاروں طلب کے پکاروں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والبشر ہے صاحب کرام کہتے ہیں کہ رات میں آپ کے نوافل پڑھتے دعائیں کرتے تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی جیسے چکی کو چلاتے وقت چکی میں سے آواز ہے. یہ کون طلب رہا ہے اپنے رب کے سامنے وہ جس کے بارے میں لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخرت اعلان ہو چکا ہے ہماری اور آپ کی کیا ایسی ہمیں تو اپنے وقت کے سامنے رونا نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی کمی بتاتا ہوں کہ مولوی کا دل آج جتنا سخت ہو چکا ہے شاید کسی اور مخلوق کا حالانکہ دوسری طرف اللہ کیا کہتا ہے ان میں یکش اللہ من عباده اس کے علماء بندوں میں ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج علما کا دل ہی ڈر اور خوف سے بالکل ہے اللہ ہم سب کی حفاظت تو اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے رب کو یاد کرو آپ اگر رات میں تنہائی میں صرف بہت زیادہ نہیں صرف پندرہ منٹ روز آنا بالکل تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرو اس کے احسانات کو یاد کرو اپنے گناہوں کو یاد کرو اور محبت اور خوف کے ملے جلے اثرات کی وجہ سے ایک دو آنسو تک لو تو دن بھر ایسا دل کو سکون رہے گا کہ آپ اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے کے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کا معمون تھا اور ہمارے اقادی کا بھی معمول تھا تنہائیوں میں اپنے رب سے اپنے رشتے کو مشور تیسری چیز جی. میرے دوستوں اور ساتھی علما کرام میں میں نے کہا نا کہ بھائی ہم آپ کی کشتی کا دھمبی سوالی کشتی کا سوال علماء کرام میں اس وقت ایک دل کی بیماری بہت عام ہے اور وہ کون سی بیماری ہے وہ ہے حسد اور جنم کی یہ بیماری آج علماء میں اس قدر عام ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور اس کی برائی بھی ہمارے دل سے نہیں ہوتی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحیم اللہ کے ایک شاگرد انتقال ہو گیا ان کا بڑے بڑی عمر کے تھے وہ مجھ سے عجیب بات کہنے لگے کہنے لگے کہ حضرت نے ایک دن درس میں فرمایا اور ہم لوگوں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن حسد کا جھنڈا علماء ہی کے ہاتھ میں ہو ہر ایک کے دن میں دوسری کی طرف سے جل مدرسے والے دوسرے سے جل رہے ہیں مقرر ایک دوسرے سے جلتا ہے مدرس ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے میرے دوستوں ساتھی اپنے دل کی حفاظت اور دل کو ہر ایک کی طرف سے صاف ستھرا کسی کی طرف سے عینات حسد دشمنی کینہ کپٹ دل علماء کا دل, دل تمام بیماریوں سے صاف ہو یا ان قدرت ان تصبح وتنسى وليس في قلبك غش لاحد ففعك وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه آپ سنت کا بڑا پرچار کرتے ہو آقا کہتے ہیں میری یہ بھی ایک عظیم سنت ہے کہ اپنے دلوں کو ساتھ صرف گاڑھی رکھنا ہی سنت نہیں ہے صرف نسوات کرنا ہی سنت نہیں ہے صرف سادگی سے شادی کرنا ہی سنت نہیں ہے وہ داری کا نیم سنت اپنے دلوں کو ساتھ رکھنا بھی نہیں سنت اور آج ہم اس میں بڑا گھپلا کریں اور میں نے ایک جگہ کہا پروگرام پرسودا میں نے کہا کہ مولوی کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی مولوی ہوتا ہے مولوی کا شیطان یہ مولوی ہے وہ اسے بہت سبز باغ دکھاتا ہے اور غلط بات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہم سب کی میرے دوستوں اپنے دلوں کو صاف رکھو اور بالکل اگر کسی کے پاس کتابیں ہم سے بڑی ہیں تو ٹھیک ہے رب نے اسے موقع دیا ہے مجھے موقع دے گا میں بھی پڑھاؤں گا میری اس سے کوئی مقابلہ آ رہا ہی میرا اس سے کوئی ٹکرا جہاں اسٹیج اس پر دو مقرر جمع ہو گئے ہر ایک دوسرے سے مقابلے میں لگتا آئے کہ ہے کہ تعریف میری ہوگی یا اس کی پہلے میرا بیان ہوگا کہ اس کا میں بھی ایک بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں میں جانتا ہوں ان کمزوریوں کو میرا دل بھی ایک انسان کا ہے مگر بہرحال اپنی کمیوں کو بیان کرو گے. بیان کرو گے سوچو گے کہو گے توب زلزلات بچنے کی توفیق دیا تھا اور اگر آپ اپنی کمیوں پر پردہ ڈالو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کمیوں کی برائی بھی آپ کے دل سے نکل جائے اور جب کمیوں کی گناہوں کی برائی دل سے نکل جائے تو انجام بد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے مگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں دلوں کو صاف اور میرے دوستوں اور ساتھیوں کے دل کی بیماری اسی طرح سے اللہ سے تعلق اور نیت کو درست کرنا صحیح معنوں میں ہم ان چیزوں میں کامیاب اسی وقت ہوں گے جب اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کسی اللہ والے سے اپنے رشتے کو تعلق کو بڑھاؤ اور یہ مت سمجھو کہ تعلق کی سرحد تو میرے پاس مذاہب سے وفارغ ہو کہ میں آیا ہوں اب میں فنا سے اچھی تقریب بھی کرتا ہوں فنا سے اچھی میری تحریر بھی ہے نہیں اگر کوئی نیک صالح آدمی ہے تو استخارہ کر استفارے میں اگر دل ٹھکتا ہو تو اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ کے نیک بندے کو جو کیونکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایک مرتبہ کہنے اور سننے کی نہیں ہے اس پر تو ہر وقت محنت کرنا اور ہر وقت جد و میں لگے رہنے کی ضرورت ہے اگر تھوڑی سی غفلت ہوئی اور چوک ہوئی تو سارے کیے درے پر پانی پی جائے اس لیے کسی اللہ والے سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو اور اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو لیکن اللہ والے کے رشتے اور تعلق کو قائم کرنے میں بھی خلوص ہونا چاہیے اس لیے نہیں کہ خلافت کی جائے ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں کے کچھ علماء آج کا جو سال ہیں ان سے اپنی نسبت کو جوڑ رہے ہیں صرف صرف خلافت حاصل میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن ہمارے عکاب اور اولیاء اللہ نے جو ہمیں ورثے میں دیا ہے اس میں خلوص کا بہت بڑا حصہ حضرت مدنی رحیم اللہ کے پاس ایک صاحب جاتے ہیں بیعت ہونے کے کی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور میرے بارے میں آپ کو کسی نے غلط بات بتا دی ہے میں تو دنیا کا کتا ہوں مجھ سے بیعت ہونے کہاں آ گئے بیت ہونا ہے تو تھانہ بھون جاؤ حضرت خان بھی بنے کیا آج یہ صورت ہے کہ آج پرچارک چھوڑے جاتے ہیں کہ لے کے آؤ لوگوں کے تاکہ مجھ سے بیعت لا ولا حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ہماری نیت درست ہونی چاہیے ہمارا تعلق تنہائیوں میں اپنے رب سے جڑنا چاہیے ہمارا دل حسد بگز انع جیسی برائیوں سے بات صاف ہونا چاہیے اور ہم کسی اللہ والدے سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اللہ رب العزت پوچھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہمر کی توقع سے نارا نات کرنا ہے دعوانا آخری